سے پیدا کیا تو پچھلی آیات میں کافر و بدکار جن و انس کا ذکر ہوا اب ان کے کفر بدکاریوں کی سزا کا ذکر ہے پچھلی آیات کریمہ میں حضرات انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری ان کی تبلیغوں کا ذکر تھا اگر شاد ہے کہ لوگوں نے ان کے ساتھ مختلف برتائے کیے جیسے برتا کیے ویسی سزا و جزا پائیں گے گویا جرموں کا ذکر پہلے اور سزا کا ذکر اب کیا جا رہا ہے تو بہرحال فرمایا یہ گیا ہے کہ جن کافر, جن کافر جنات و انس کا ذکر ابھی کیا گیا ان کفار کے دوزف میں درجے علیحدہ علیحدہ ہیں کیونکہ ان کے اعمال بد مختلف ہیں جیسے ان کے کرتوت ویسے ہی ان کا دوزخ میں درجہ بعض حاویہ میں ہے بعض قیر میں ہے بعض ہوتا ما میں ہیں بعض سفر میں ہیں تو عمل تو بہت لوگ کرتے ہیں مگر ان کے اعمال کے درجے مختلف ہیں کوئی تھوڑا کام کر کے بڑا درجہ پا لیتا ہے کوئی بڑا کام کر کے چھوٹا درجہ پاتا ہے یاد رکھیں کہ بڑا درجہ حاصل کرنے کے لیے تین باتوں کا ہونا ضروری نمبر ایک فرائض واجبات پہلے کرو نوافل بعد میں بعض لوگ فرائض سے بے پرواہ ہوتے ہیں نوافل پر زور دیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ نیک اعمال میں سنت رسول کا خیال رکھو عمل تھوڑا مگر ہمیشہ کرو کہ حضور علیہ السلام کو یہی محبوب ہے اور جو زیادہ بھی کریں لیکن استقامت ہو تو مدینہ مدینہ ہے اور پھر یہ کہ صرف نیک کام پر کنا نہ کرو بلکہ اس کے ساتھ برے کاموں سے بچنے کی کوشش بھی کرو کہ یہ دونوں چیزیں تقوا کی گاڑی کے دو پہیے ہیں یا تقوا کے دو بازو ہیں یا دو پر ہیں تو یہ وہاں نہ کرنا کہ اللہ اتنی بڑی مخلوق کو ان کے ہر عمل کی سزا کیسے دے گا کیونکہ اللہ تبارک کا وطالعہ ہر مخلوق کے ہر عمل سے خبردار ہے کسی سے غافل نہیں ایسے علیم و خبیر پر یہ کچھ مشکل نہیں کہ مجرموں کو ان کے جرموں کے مطابق سزا دے دنیا میں اس کی ڈیل سے دھوکہ نہ کھاؤ اس ڈیل کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو ان کی حرکتوں کی خبر نہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے کوئی اس کی پکڑ سے کہاں بچ کر جائے گا ساتھ ہی رحمت و کرم والا ہے بندوں کو موقع دیتا ہے ان میں حاضی بیچتا ہے کہ میرے دروازے پر آؤ نخرے کرنے والے کافر ہو. وہ چاہے تو تم کو اس زمین سے نکال دے اور تمہاری جگہ جسے چاہے تمہارا جان نہیں کر دے تمہاری زمین اس مخلوق سے آباد کرتے تم اپنے حالات میں غور کرو کہ گزشتہ قوموں کی کافی اولاد کو ہلاک فرما کر تم کو ان کی جگہ آباد کیا اور بسایا کہاں گئی قوم نوح کہاں گئی قوم لوت تو ان سے عبرت پکڑو ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں جانو تو خلاصہ یہ ہے کہ اس آئت میں رب نے اپنی صفات کا ذکر فرمایا ہے اللہ کی حمدیں حضور علیہ السلام کی نعتیں اور ظاہر ہے کہ ایک وہ جو ہم جیسے گناہگار اللہ کی حمد اور اس کے رسول کی نعت کریں دوسرے وہ جو انبیاء کرام و کریں تیسرے وہ جو کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام خود اللہ کی حمد کریں چوتھے وہ جو خود خالقِ کبریا اپنے محبوب کی نعت بیان کرے سبحان اللہ تو سارے کفار جن و ان دو ہیں اور ان کے دوزخ میں درجات مختلف ہیں جیسا کفر ویسا اس کا مقام یامت میں لوگوں کو اعمال کی جزائیں مختلف ملیں گی ایک شخص معمولی نیکی سے بڑا درجہ حاصل کر لے گا دوسرا شخص بڑی نیکی سے معمولی درجہ حضرات صحابہ چار سیر جو کی خیرات سے وہ درجہ پائیں گے جو دوسرے لوگ پہاڑ پر سونا خیرات کرنے سے نہیں پا سکتے ہر میں طیبین کی ایک نیکی دوسری جگہوں کی ہزار ہا نیکیوں سے بڑھ کر ہے ماہ رمضان کا ایک عمل دوسرے مہینوں کے ستر عملوں سے بڑھ کر ہے جہاں مسجدیں بہت ہوں مگر کنواں کوئی نہ ہو وہاں ایک کنواں نکال دینے کا ثواب بہت سی مسجدیں بنانے سے زیادہ ہے کہ مسجدیں وہاں تو ہیں لیکن پانی چاہیے لوگوں کو تو کنواں بنانے کا زیادہ عجب تو بہرحال حال اللہ تبارک کا وطالعہ کرم فرمائے آمین اعمال کے دراجات اور چیز ہیں ثوابات کچھ اور اور ثوابات بڑھتے ہیں محنت زیادہ ہونے سے گرمی کے روزے کا ثواب سردی کے روزے سے زیادہ ہے مگر دراجات یعنی قرب الہی زیادہ ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کی اتباع زیادہ ہونے سے زیادہ اللہ کا قرب ملتا ہے کیونکہ حضور اللہ کے پیارے ہیں تو حضور کی ہر رضا اللہ کو پیاری پھر جو حضور علیہ السلام کی اداؤں کا نقال ہے وہ بھی اللہ کو پیارا الحمد للہ کے بعد نفل کھڑے ہو کر پڑھو تو ثواب زیادہ بیٹھ کر پڑھو تو ترجہ زیادہ کہ حضور بیٹھ کر ہی پڑھتے تھے لیکن بہرحال ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے میں زیادہ ہے خلفا ثلاثہ کی شہادتوں کا ثواب زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ تلواروں سے ہوئی مگر ابو بکر صدیق کی شہادت کا درجہ اور قرب الہی زیادہ کہ اس میں حضور علیہ السلام کی اتباع زیادہ ہے کہ حضور کی وفات خیبر والے زہر سے ہوئی صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی وفات غار سور والے سام کے زہر سے ہوئی حضور اکرم علیہ السلام کے گھر وصال کی شب چراغ میں تیل نہیں جناب صدیقی کے اکبر کے وصال کے وقت بھی کفن کے لیے کپڑا یا پیسے نہیں یہ ہے حضور علیہ السلام کی نقل اور یہ خدا کو زیادہ پیاری ہے تو دوزخ اور وہاں کے طبقے ہر کافر جن و علم کے لیے ہیں جنات کافر دوزخی ہیں اللہ تعالی بے نیاز ہو کر رشیم و کریم ہے یہی کمال ہے محتاجی کی رحمت و کرم الحمد اللہ تعالی کرم فرمائے تو اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کی صحیح نقل کی توفیق رفیق عطا فرمائے ارشاد فرمایا گیا انجمائے کنزلیمان بے شک جن کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور آنے والی ہے اور تم تھکا نہیں سکتے قل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّاسِ إِنَّهُ لَا يُخْلِشُ ظَالِمُونَ تم فرماؤ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا ہوں تو اب جاننا چاہتے ہو کس کا رہتا ہے آخرت کا گر بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے یہ آیات مدر 134 اور 135 ہیں دونوں کا ترجمہ ایک ساتھ سن لیں اللہ تبارک و تعلی جلالح جلال نے ارشاد فرمایا بے شک جن کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور آنے والی ہے اور تم تھکا نہیں سکتے تم فرماؤ میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا ہوں تو اب جاننا چاہتے ہو کس کا رہتا ہے آخرت کا گھر بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے اس لیے آیات میں اللہ تعالی کے عذابوں کا ذکر ہوا اب ان کے یقینی ہونے کا تذکرہ ہے کہ کفار پر عذاب ضرور آئیں گے وہ رب سے بچ کر کہاں جائیں گے اس کا مقصد ہے کفار کو ڈرا کر ایمان کی طرف لامائل کرنا تو گزشتہ آیات میں گناہ کے عذابوں نیک کاروں کے ثوابوں کا ذکر ہوا اب عجیب انداز سے ارشاد ہے کہ ثوابوں کے وعدے ضرور بال ضرور پورے ہوں گے مگر عذابوں کی وعیدیں قابل موافی ہیں کوئی مجرم خود نہیں بچ سکتا ہم چاہیں تو موا... یعنی اللہ چاہے تو معاف کر دے بلا شک و شبہ تو بہرحال درس یہ دیا گیا کہ اے مسلمانوں جن دنیاوی رحمتوں کا فتوحات ممالک کا تمہاری سر بلندی وغیرہ اور رخر ثوابات کا تم سے وعدہ کیا گیا خا قرآن میں یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب یا کشف یا الہام سے وہ تمام کے تمام ان قریب آنے والے ہیں وہ تمام وعدے پورے ہو کر رہیں گے ان کا پورا نہ ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے اللہ تعالی کا شریک ہونا ان وعدوں میں زیادتی تو ہو سکتی ہے کمی نہیں ہو سکتی پھر ان وعدوں کی طرف تم نہیں جا رہے ہو تم تو محبوب کے قدموں سے وابستہ رہو وہ تمام وعدے خود تمہارے پاس ہی پہنچ جائیں گے کس دروازے پر تم کو سب کچھ مل جائے گا اور اے کافروں تم سے جو وعیدیں کی گئی ہیں تم ان سے بچ نہیں سکتے ضرور اپنے کیے کی سزا کو پہنچو گے اگر رب ہی کچھ تختیف کر دے تو اللہ کی مرضی اے محبوب علیہ السلام آپ ان کو سے بطور اظہار بے فرما دیں کہ تم بعض نہیں آتے تو اچھا اپنی اسی حالت پر اپنے کام کیے جاؤ اپنی حرکتوں میں مشغول رہو اللہ اپنے طور پر اپنی اپنے کام کیے جاؤ اپنی حرکتوں میں مشغول رہو آگے چل کر تم خود ہی یہ دیکھ, دیکھ لوگے جان لوگے کہ انجام کس کے حق میں ہوتا ہے اور کس کے خلاف تم لوگ اول درجے کے ظالم ہو کہ تم نے اپنی جان اپنی اولاد اپنے معوں پر ہر طرح کے کی ظلم کیے اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے کامیابی عدل و انصاف اور اللہ رسول کی اطاعت میں ہی ہے یاد رکھیں کہ یہ بیزاری ایسی ہے جیسے سمندر میں جہاز جا رہا ہو مسافر کیپٹن کو تنگ کریں کپتان تنگ آ کر کہہ دے کہ تم مجھے پریشان کرتے ہو تو لو تم جہاز کو سنبھالو تم جانو تمہارا کام جانے میں الگ ہوتا ہوں ظاہر ہے کہ ایسی بے خسی میں صرف کپتان کا سہارا ہوتا ہے اگر وہ بیزار ہو کر جہاز کو چھوڑ دے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے تو ہماری زندگی ایک جہاز ہے دنیا سمندر ہے ہم مسافر ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پار لگانے والے ہیں اگر یہاں یا قیامت میں حضور ہی چھوڑ دیں تو بتاؤ ہم کہاں جائیں پھر سہارا کون ہے یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گناہ سے بیزار نہیں ہوتے وہ سرکشوں غداروں سے بیزار ہوتے ہیں ماں بچے کے پیشاب پخانے سے اسے نکال نہیں دیتی یہاں بیزاری کفار اور سرکشوں سے کی جا رہی ہے اللہ تعالی کے وعدے پورے نہ ہونا یعنی خلف ذاتاً ناممکن ہے اللہ نے جس سے جو وعدہ فرمایا یقیناً وہ پورا ہوگا اللہ تعالی کے وعدے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تمام کے تمام یقینی طور پر پورے ہوں گے ان میں سے کسی کے پورے نہ ہونے کا امکان نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے بعض محبوب اولیا اللہ کے بندے جو وعدے کرتے ہیں اللہ رب العزت ان غابوں کو بھی پورا فرماتا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے وَدَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ظَرَأَ مِنَ الْحَرْتِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِسُ رَكَائِنًا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا فلا إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ترجمع کنزل ایمان اور اللہ نے جو کھیتی مویشی پیدا کیے ان میں انہیں ایک حصہ دار ٹھہرایا تو بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کا تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا اور جو خدا کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں سو 136 ہے گزشتہ آیات میں کفار عرب کے متعلق ارشاد ہوا تھا کہ وہ اچھے اور کرنے والے عقیدے اور اعمال اختیار نہیں کرتے اب ارشاد ہے کہ وہ لوگ میرے عقیدے اور میرے اعمال غلط رسم و رواج کے بڑے پابند ہیں گویا کفار عرب کی ایک برائی کے بعد دوسری برائی کا ذکر کیا جا رہا ہے ترجمہ دوبارہ سنیں فرمایا اور اللہ نے جو کھیتی مویشی پیدا کیے ان میں انہیں ایک حصہ دار ٹھہرایا تو بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کا تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا اور جو خدا کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں شان نزول میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ صدیوں سے کفار عرب کا دستور یہ تھا کہ ان کے کھیتوں باغوں میں جو پیداوار ہوتی یا ان کے اونٹ بکریاں جو بچے دیتی اس کے تین حصے کرتے تھے ایک حصہ اللہ تعالی کے نام کا جو غریبوں مسکینوں مہمانوں اور دوسرے اچھے کاموں میں خرچ کرتے بےگ حصہ بتوں کے نام کا جو بت خانوں وہاں کے پجاریوں بتوں کے چڑھاووں پر خرچ کرتے باقی اپنے کام میں لاتے تھے پھر اگر اللہ کے حصے والا کوئی جانور مر جاتا تو اس کی پرواہ نہ کرتے لیکن اگر بتوں کے حصے والا جانور مر جاتا تو اللہ کے نام والے جانوروں میں سے نکال کر بتوں والوں میں شامل کر دیتے اسے پورا کر دیتے یوں ہی اگر اللہ کے نام والے حصے میں کچھ بتوں کے حصے میں گر جاتا تو اسے رہنے دیتے لیکن اگر بتوں کے حصے میں سے کچھ دانے یا پھل اللہ کے حصے میں پڑ جاتے تو اسے نکال لیتے کہتے کہ اللہ تو غنی ہے اسے کمی کی پرواہ نہیں یوں ہی اللہ کے حصے میں سے عالی مال نکال کر بتوں کے حصے میں داخل کر دیتے مگر بتوں والے حصے میں سے کچھ نہ نکالتے تو ان کا یہ دستور زمانہ دراز سے چلا آ رہا تھا اور اس آیت کریمہ میں اسی دستور کا ذکر فرمایا ہے کہ آیت ان کے متعلق نازل ہوئی یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی طاقت خدا داد تھی کہ حضور نے چند سالوں میں صدیوں کے برے رواج مٹا دیے بگڑی قوم بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے تو ان مشرقین کی حمایت تو دیکھو کہ یہ اپنے کھیت باغ کی پیداوار میں سے اسی طرح اپنے جانوروں کے بچوں میں سے دو طرح کے حصے نکالتے ہیں ایک حصہ تو اللہ کے نام کا ہوتا ہے جسے وہ اپنے گمان فاسد میں قرب الہی اور اس کے ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے ایمان بغیر اعمال کا ثواب کیسا اسے تو یہ لوگ مہمان نوازی غربہ پروری مساکین کی حاجت روائی مخروضوں کے قرض ادا کرنے میں خرچ کرتے ہیں یہ سارے کام واقعی بہت اچھے ہیں مگر چونکہ وہ لوگ یہ کام اچھے طریقے سے نہیں کرتے اس لیے قبول نہیں اور اس لیے قبول نہیں کہ ان کے لیے مفید نہیں کہ وہ ایمان والے نہیں اور دوسرا حصہ اپنے بتوں کے نام کا نکالتے ہیں جسے وہ بت خانوں کی تعمیر یا مرمت وہاں کے خدمتگاروں بتوں پر چڑھاووں وغیرہ میں خرچ کرتے ہیں یہی ان کی اول درجے کی حماقت ہے یہ کام واقع تن بہت ہی برے ہیں دوزخ کا ذریعہ ہیں مگر یہ لوگ انہیں اچھا اور ذریعہ نجات سمجھے ہوئے ہیں اس پر دوسری حماقت یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے بتوں کا حصہ کم ہو جائے کہ اس کا کوئی جانور مر جائے یا دانا وغیرہ چوری ہو جائے یا مطلب ایک حصہ دوسرے میں مل جائے تو اللہ تعالی والے حصے میں سے نکال کے اس بتوں والے حصے کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں لیکن اگر اللہ والے حصے میں کسی طرح کمی ہو جائے تو بتوں والے اس سے کچھ نہیں نکالتے تو یہ کتنا برا عمل ان کا اور عقل کے بھی خلاف نقل کے بھی خلاف اور ہے بھی شرکیا کہ بتوں کو چڑھاوے چڑھاتے تو اسلام کی تعلیم چھوڑ کر نبی سے الگ رہ کر کسی جمہوریت کسی اجماع کسی اتفاق کا اعتبار نہیں یہ ذہن میں رکھیں سارے کو متفق تھے ان اعمال میں سے بعض کام اچھے بھی تھے مگر ان میں قبلیت کے حل نہ لگے اس لیے کہ یہ سب کچھ ان کی اپنی عقل سے تھے نبی کی تعلیم سے نہ تھے اگرچہ سارے کفار اس پر متفق تھے اس سے آج کل کے جمہوریت نواز عبرت پکڑیں تو کفار کے صدقہ خیرات باعث ثواب یا باعث نجات نہیں اگرچہ اللہ کے نام پر ہوں اور وہ اچھی جگہ ہی خرچ کیے جائیں اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کفار کی نیکیوں کی وجہ سے ان کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا جیسا کہ ہاتم تائی نو شیروا وغیرہ ہم کے متعلق آتا ہے تو بارات اگر کوئی کافر مسجد یا خان کا بنانا چاہے تو وہ یہ رقم مسلمان کے مل کر دے پھر مسلمان اس رقم سے مسجد یا خان کا بنا دے درست ہوگا کہ اب واقف کافر نہیں مسلمان ہے بلکہ اگر کافر مسجد بنا کر بھی اسے کسی مسلمان کی مل کر دے مسلمان وقت پر دے تو درست ہے کافر کا ہدیہ توفہ نظرانہ مسلمان لے سکتا ہے جبکہ اس کا اثر مسلمان کی ایمان بننا پڑے کیونکہ یہ عبادت نہیں بلکہ معاملہ ہے معاملات جائز ہیں حضور اکرم علیہ السلام نے کپار بادشاہوں کے حدیے قبول فرمائے ہیں بالکل کے حدیع کا جواب ان شاء اللہ تبارک بھی دیا جائے گا تو اگر امیر کافر فقیر مسلمان کو صدقہ دے اس کا قرض ادا کر دے یا قرض معاف کر دے تو مسلمان اسے قبول کر سکتا ہے کہ وہ ہدیہ بن کر اس کے پاس پہنچے گا مسلمان پرا کو کفار سے بھیک مانگنا حرام کہ اس میں مسلمانوں کی توہین ہے اللہ رب العزت اسلامی شعائر پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ظلمان لِيُرْ... وَلِ... اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بلا کر سکھایا کہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کا دین ان پر مشتبے کر دیں اور اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے تو تم انہیں چھوڑ دو وہ ہیں اور ان کے اس طرح یہ آیت نمبر ایک ہے گزشتہ آیت کریمہ میں کفار کی بدعلیوں کا ذکر تھا ابھی آپ نے سنا اور یہاں ان کی عبادات کی خرابیوں کے بعد ان کے معاملات کی خرابیوں کا ذکر ہے اور زمانہ جہلیت میں نعمان ابن منظر نے عرب کے قبیلے پر ڈاکہ ڈالا ان کی عورتوں کو قید کر کے لے گیا اور ان قید شدہ عورتوں میں سے ایک عورت قیس ابن عاصم کی بیٹی تھی کچھ دنوں بعد ان دکیتی کرنے والوں اور اوس قبیلے میں سلح ہوئی کہ ان قیدیوں میں سے جو آزاد ہونا چاہیں وہ آزاد ہو کر اپنے قبیلے میں چلا جائے اور جو ان ڈاکوں کے پاس رہنا چاہے وہ وہاں ہی رہے ان تمام عورتوں نے آزادی چاہی مگر قیس ابن عاصم کو بیٹی نے کہا کہ میں تو نعمان کے ساتھ ہی رہوں گی جس پر قص نے ختم کھا لی کہ آئندہ میری جو لڑکی ہوگی اسے زندہ ہی دفن کر دوں گا کہ لڑکی نے میری ناک کٹوا دی یہ تو اس حرکت کی ابتدا ہوئی اس کے بعد وہاں یہ رسم پڑ گئی کہ سرداران عرب اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے لگے کوئی تو اپنی غریبی کی وجہ سے کوئی اپنی برائی کی بنا پر کہ ہمارا کوئی داماد نہ بنے یہ رواج ایسا پڑا کہ بعض عرب کبھی کسی حاجت میں اپنی اولاد کی زباہ نظر منت مان لیتے اور حاجت پوری کرنے ہونے پر اپنی اولاد کو زندہ ذبح کر دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر چنانچہ بہرحال اس طرح کا یہ سلسلہ وہاں پر عرب میں مشہور تھا تو اس آئت پاک میں یہی بیان فرمایا گیا ہے تو جیسے کفار عرب کے سرداروں نے انہیں ان کامل ان کا مال برباد کرنا سکھایا کہ ان کی گاڑی کمائی کا مال ان سے بتوں کے نام پر خرچ کرایا اسی طرح ان سرداروں نے ان کے دلوں میں یہ بات جما دی کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں ہلا کر دینا بڑی عزت و فخر کی بات چنانچہ بہت سے مشرقین ہیں اور اب اپنے بچوں کو لڑکیوں کو بہت سے لوگ اور لڑکوں کو بعض لوگ اپنے ہاتھوں مختلف طریقوں سے ہلاک کرنے لگے ان سرداروں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ انہیں انسانیت کی بلندی سے اخلاقی پستی کے غار میں ڈال دیں ان سے وہ کام کرائیں جو جانور جانور خونخوار درندے بھی نہیں کرتے یعنی اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو ہلاک کرنا اس لیے کیا کہ ان پر ان کے اپنے دین یعنی دین ابراہیمی کو مشتبہ کر دیں کہ وہ سمجھے کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں ہلاک کرنا ملت ابراہیمی کا مسئلہ ہے تو اے محبوب آپ یہ خیال نہ فرمائیں کہ یہ کام ارادہ الہی کے خلاف ہو رہا ہے نہیں بلکہ اگر رب کا ارادہ نہ ہوتا تو وہ حرکت تبھی نہ کرتے آپ ان کی ان حرکتوں پر غم نہ کریں ان کی پرواہ نہ کریں انہیں ان کے اعمال کو چھوڑیں بے پرواہ ہو جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر ایمان لایا وہاں ہی رہنے سہنے لگا مگر ہمیشہ غمگین رہتا تھا ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے اس سے غمگینی کی وجہ پوچھی وہ بولا کہ اپنی سنگ دلی اور اپنی بے گنا بچی کی یاد سے غمگین رہتا ہوں فرمایا کیا واقعہ ہے وہ بولا کہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کا رواج تھا میں نے اپنی کئی لڑکیاں زندہ گاڑی تھیں ایک لڑکی کے متعلق میری بیوی نے سفارش کی کہ, اسے زند... کہ اسے زندہ رہنے دے میں مان کیا وہ جوان ہو گئی پیغام میں نکاح آنے لگے مجھ پر جھوٹی عزت و غیرت کا بوجھ سوار ہوا کہ اب میرا کوئی داماد بنے گا ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس لڑکی کو اپنے قرابت سے ملاقات کے لیے کھلا جگہ لے جانا چاہتا ہوں وہ خوش ہوئی اسے کپڑے زیور پہنا کر میرے حوالے کیا اور کہا کہ یہ میری امانت ہے اس میں خیانت نہ کرنا میں اسے جنگل میں ایک گہرے کوئیں کی کنارے پر لے گیا لڑکی سمجھ گئی مجھ سے لبٹ کر رونے لگی کہ ابا میرا قصور کیا ہے میں اپنی ماں کی امانت ہوں وہ بہت آہوزاری کرتی رہی مگر میں نے اسے کوئیں میں دھکیل دیا وہ کنویں میں گر کر بھی مجھے پکارتی رہی کہ ابا مجھے نکالو میں نے اوپر سے پتھر مارے حتیٰ کی آواز بند ہو گئی. جب مجھے اس کی موت کا یقین ہو گیا تب میں وہاں سے لوٹا یہ واقعہ سن کر سارا مجمع بلکہ خود حضور علیہ سلاک السلام بہت ہی روئے تو یہ تھا عرب کا پرانا حال اس آیت کریمہ میں عرب کے اسی رواج کو ذکر ہے جسے پتہ لگا کہ کافر کا دل سخت ہوتا ہے مومن کا دل نرم حضور علیہ السلام کی صحبت اور مدینہ منورہ کی زمین بلکہ حضور کا نام افدس دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے اکثیر ہے کلمہ طیبہ اگر دل میں اتر جائے تو دل میں نرمی کفار کے مقابل جرت اور قناط پیدا کرتا ہے دیکھو یہ شخص کافر رہتے ہوئے اس واقعے پر غمگین نہ ہوا کلمہ پڑھ کر غم سے دوچار ہوا کلمے نے دل میں نرمی پیدا کی پھر جادوگر کلمہ پڑھنے کے بعد فرعون سے بولے کہ جو تجھ سے ہو سکے کر لے یہ تھی جرت ایک کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا رات کو سات بکریوں کا دودھ پی گیا مگر اب صبح کو مسلمان ہوا تو دو بکری کا دودھ بھی نہ پی سکا یہ ہوئی دل میں کناحٹ تو حضور علیہ السلام کا انسانیت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ جو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا انسانیت کو فخر ہے انسانیت کو فخر ہوا تیری ذات سے بے نور کا خرد کا ستارہ تیرے بغیر کوئی انسان حضور علیہ السلام کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا حضور علیہ السلام نے انسان نما درندوں بلکہ درندوں سے بدتر لوگوں کو ترقی کے بام پر پہنچایا گرتے کو کس نے ابارا تیرے بغیر بگڑے کو کس نے سنبھالا تیرے بغیر تو نور نبوت کے بغیر عقل انسانی اندھی ہے بلکہ سخت نقصان دہ ہے عاقل انسان وہ حرکتیں کر لیتا ہے جو خونخوار درندے جانور بھی نہ کریں یہ تو آپ عرب کا حال سن چکے ہندوستان میں ہندو عورت اپنے مردہ خاون کی لاش کے ساتھ زندہ جلا دی جاتی تھی مسلمانوں نے یہ رواج بند کیا اب اس ترقی کے دور میں بعض مشرقین اپنے کو جلا بسم کر لیتے ہیں بھوک ہڑتال سے جان دے دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہی پرانی بربریت ہے یہ نہ سمجھو کہ نفس کشی کے یہ رواج ختم ہو گئے جن قوموں میں نور نبوت نہیں پہنچا وہاں اب بھی اس کے اثرات موجود ہیں لڑکیوں سے دل تنگ ہونا لڑکوں سے بہت محبت کرنا ان کے مقابل لڑکیوں کو زلیل سمجھنا کفار کا طریقہ ہے اسلام اس سے روکتا ہے ہمارے حضور علیہ السلام کی چار شہزادیاں تین یا چار شہزادے ہوئے بیٹے سارے بچپن میں وشال پا گئے اور شہزادیوں کو حضور علیہ السلام نے پالا جوان فرمایا اور فرمایا جو تین لڑکیوں کو خوش دلی سے پال کر جوان کر دے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حرب العزت ام محبوب کریم رف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت جنت میں نصیب فرمائے حامی اللہ ثم آمین, آمین الحمدللہ چند آیات سے متعلق تفسیر آپ نے سماعت فرمائی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ نمبر ایک سو اڑتی سے ہم کل حسب معمول تقریباً پونے نو بجے در سے قرآن کا آغاز کریں گے ان اللہ ابھی ایک مختصر کی نعت تلے فرما دیں ان شاء اللہ پھر ہم درس فکر دیتے ہیں کوئی بھائی بھی تشریف لائیں کوئی بھائی بھی مائک پر تشریف لے آئیں ایک مختصر ناچ پلے کر دیں ہینڈ ریز کریں میں مائک چھوڑتا ہوں اور جیسے ہی ہم پھر ہینڈ ریز کریں ہمیں مائک دے دیجیے گا میری آواز اگر آ رہی ہے روم میں آپ بھائی صاحب جاگ رہے ہیں تو کوئی بھی بھائی مائک پر تشریف لائیں اور ایک ناچ بھی لے کر دیں اللہ عملیٰ محمد وبارک وسلی جی عرفان بھائی ناشر پلے کرتی ہیں